Uh, میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک ہے وہ کرسچن ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ uh, حضور پاک کا uh, uh, کوئی ذکر نہیں ہے uh, تو انجیز uh, وغیرہ میں تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا حضور پاک کے آنے کے بارے میں ان کا ذکر ہے uh, ان کتابوں میں یا نہیں ہے پرات انجیل، صحائف، سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھرے بڑے, بڑے ہیں اور اتنے ان میں مسائل نہیں تھے احکام نہیں تھے جتنا ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے لیکن ان ظالموں نے تحریف شروع کر دی اور بہت ساری تعریف کی آج بھی انجیل برناباس ناباش میں واضح طور پر ذکر موجود ہے اور جو آج بائبل جس کو آج یہ آج پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے مقامات پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے وہ موجود ہے اگرچہ وہ اس سے مراد کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد فلاں ہے فلاں ہے لیکن عیسیٰ کے چونکہ کوئی نبی اور نہیں آیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تشریف آئے تو آج کی یعنی جو انجیل ہے تو رات اس میں بھی ذکر موجود ہے وہ اس کا معنی کچھ بھی لے لیں لیکن ذکر بہرال آدمی موجود ہے کہ بھی فرماتے کہ میرے بعد ایک رسول از والا آنے والا ہے اور وہ تمہیں رب کے حضور بخشوا گا تو وہ کہتے ہیں جی اس سے پولوس رسول مراد ہے کہ پولوس رسول نہیں تھا پولوس آپ کے ہواریوں میں سے تھا اور پولوس ہی وہ بدبخت ہے جس نے دین مسیح کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا تو وہ اس کو اس کی طرح منسوخ کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف حالانکہ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی پرات انجیل میں بھی ذکر موجود ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں مولانا آ, شیخ العدیس اشرف آ, آ, سیالوی محمد اشرف سیالوی صاحب ہیں بزرگ ان کی یہ کتاب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش دنیا قرآ انجیل میں قطب قدیمہ میں تو وہ انہوں نے ساری آج کی جو انجیل ہے تو رات اس میں بھی جو دشاتے ہیں وہ انہوں نے اس میں نقل کر دی ہے کوشش کر کے یہ کتاب جو ہے کہیں سے اثر کی جائے میرے خیال میں پہلے تو یہ ضیاء القرآن نے اشاع کی تھی ضیاء القرآن پبلیکیشن گنج بخش روڈ لاہور والوں میں تو انہوں نے یہ ساری پیشوندگویاں جو ہیں آج بھی اپنی کچھ کتابوں میں بھی وہ ساری جمع کر دی ہیں. اور ایک مولانا عنایت اللہ سڑیا کوتی ہوئے ہیں ان کی پوری ایک کتاب ہے البرہان تو چونکہ وہ یعنی ہر زبان کے عالم تھے بالخصوص عبرانی زبان کے بھی جس زبان میں اصل آ تو آمزیل تھی تو انہوں نے اصل عبرانی زبان سے جو ہے وہ ساری کی ساری بشارتیں جو ہیں وہ نقل کر دی ہیں اور کتاب کا نام رکھا ہے البشرا یہ کتاب بھی انڈیا سے بھی چھپ چکی ہے اور پاکستان سے بھی چھپ چکی ہے کافی موٹی کتاب ہے میں بے شمار حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں